کہ اس کے آغاز میں مشرقین سے بری و ہونے کا اعلان ہے بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ اس صورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی اس کی متعدد وجوہ مفسرین نے بیان کی ہیں جن میں بہت کچھ اختلاف ہے مگر صحیح بات وہی ہے جو امام راضی نے لکھی ہے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 ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط اور اہتمام سے کام لیا گیا ہے زمانہ نزول اور اجزائے صورت یہ سورت تین تقریروں پر مشتمل ہے پہلی تقریر آغاز صورت سے پانچویں رکو کے آخر تک چلتی ہے اس کا زمانہ نزول زیقادہ نو ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کو امیر الحج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ تقریر نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وَََََََََََہ وسلم نے فوراً سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں کو ان کے پیچھے بھیجا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 تیسری تقریر رکو دس سے شروع ہو کر سورت کے ساتھ ختم ہوتی ہے اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی اس میں متعدد ٹکڑے ایسے بھی ہیں جو انہیں ایام میں مختلف مواقع پر اترے اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اشارہ الہی سے ان سب کو یکجا کر کے ایک سلسلہ تقریر میں منسلک کر دیا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 اور اچانک مکے پر حملہ کر کے رمضان آٹھ ہجری میں اسے فتح کر لیا ہاشیا دو دیکھو سورہ انفال ہاشیا اس کے بعد قدیم جاہلی نظام نے آخری حرکت مضبوحی ہنین کے میدان میں کی جہاں حوازن، سقیف نظر اور بعض دوسرے جاہلیت پرست قبائل نے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 اس صورت میں ظاہر ہوا کہ تبوک سے واپس آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد آنے شروع ہو گئے اور وہ اسلام و اطاط کا اقرار کرنے لگے محدسین نے اس موقع پر جن قبائل اور امراء اور ملوک کے وفود کا ذکر کیا ہے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 اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے ان لوگوں نے ذات الطلاح یا ذات الاطلاح کے مقام پر اس وفد کے پندرہ آدمیوں کو قتل کر دیا اور صرف رئیس وفد قاب بن عمر غفاری بچ کر واپس آئے اسی زمانے میں حضور نے بسرہ کے رئیس شرحبیل بن عامر کے نام پر دعوت اسلام کا پیغام بھیجا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 اور اس نے اپنے بھائی تھیوڈور کی قیادت میں ایک لاکھ کی مزید فوج روانہ کی ہے لیکن ان خوفناک اطلاعات کے باوجود تین ہزار سرفروشوں کا یہ مختصر دستہ آگے بڑھتا چلا گیا اور موتا کے مقام پر شراہبیل کی ایک لاکھ فوج سے جا ٹکرایا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 اور اسی زمانے میں سلطنت روم کی عربی فوج کا ایک کمانڈر فردا بن امر الجزامی مسلمان ہوا جس نے اپنے ایمان کا ایسا زبردست ثبوت دیا کہ گردو پیش کے سارے علاقے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے کیسر کو جب فردا کے قبول اسلام کی اطلاع ملی تو اس نے انہیں گرفتار کرا کر اپنے دربار میں بلوایا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 اس سے بے خبر نہ تھے آپ ہر وقت اس چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی خبردار رہتے تھے جس کا اسلامی تحریک پر کچھ بھی موافق یا مخالف اثر پڑتا ہو آپ نے ان تیاریوں کے معنی فورن سمجھ لیے اور بغیر کسی تعمل کے قیصر کی عظیم و شان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا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 منافقین نے بھی اپنی آخری بازی اسی پر لگا دی تھی اور وہ اپنی مسجد ضرار بنا کر اس انتظار میں تھے کہ شام کی جنگ میں اسلام کی قسمت کا پانسہ پلٹے تو ادھر اندرون ملک میں وہ اپنے فتنے کا علم بلند کریں یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس مہم کو ناکام کرنے کے لیے تمام ممکن تدابیر بھی استعمال کر ڈالیں ادھر مومنی نے صادقین کو بھی پورا احساس تھا کہ جس تحریک کے لیے بائیس سال سے وہ سر بکف رہے ہیں اس وقت اس کی قسمت ترازو میں ہے اس موقع پر جررت دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ اس تحریک کے لیے ساری دنیا پر چھا جانے کا دروازہ کھل جائے اور کمزوری دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ عرب میں بھی اس کی بسات الٹ جائے چنانچے اسی احساس کے ساتھ ان فدایان حق نے انتہائی جوش و خروش سے جنگ کی تیاری کی سرو سامان کی فراہمی میں ہر ایک نے اپنی بسات سے بڑھ کر حصہ لیا حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمان بن عوف رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑی بڑی رقمیں پیش کیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی عمر بھر کی کمائی کا آدھا حصہ لا کر رکھ دیا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 تو ہماری جانیں قربان ہونے کو حاضر ہیں جن کو سواریاں نہ مل سکیں وہ روتے تھے اور اپنے اخلاص کی بےتابیوں کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا دل بھراتا تھا یہ موقع عملن ایمان اور نفاق کے امتیاز کی کسوٹی بن گیا تھا حتیٰ کہ اس وقت پیچھے رہ جانے کے معنی یہ تھے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 غزوہ موتا میں تین ہزار اور ایک لاکھ کے مقابلے کی جو شان وہ دیکھ چکا تھا اس کے بعد قیادت میں جہاں تیس ہزار فوج آ رہی ہو وہاں وہ لاکھ دو لاکھ آدمی لے کر میدان میں آ جاتا کیسر کے یوں طرح دے جانے سے جو اخلاقی فتح حاصل ہوئی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 جو سلطنت روم اور دارالاسلام اسلام کے درمیان واقع تھیں اور اب تک رومیوں کے زیر اثر رہی تھیں فوجی دباؤ سے سلطنت اسلامی کا باج گزار اور تاب امر بنا لیا اس سلسلے میں دو الجندل کے عیسائی رئیس عقیدر بن عبد الملک کندی ایلا کے عیسائی رئیس یوہنا بن روبا اور اسی طرح مقنا جربا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 جو ایک برائے نام عقلیت، شرک و جاہلیت میں ثابت قدم رہ گئی وہ اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اس اصلاحی انقلاب کی تکمیل میں کچھ بھی مانع نہ ہو سکتی تھی جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا مسائل اور مباحث اس پس منظر کو نگاہ میں رکھنے کے بعد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 جو عرب کو مکمل دار اسلام بنانے کے لیے اختیار کرنی ضروری تھی چنانچہ وہ حزب زیل صورت میں پیش کی گئی الف عرب سے شرک کو قتل مٹا دیا جائے اور قدیم مشرکانہ نظام کا کلی استیصال کر ڈالا جائے تاکہ مرکز اسلام ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز ہو جائے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 پہلا کام یہ کیا کہ مسجد ذرار کو ڈھانے اور جلا دینے کا حکم دے دیا چار مومنی صادقین میں اب تک جو تھوڑا بہت زوف عزم باقی تھا اس کا علاج بھی ضروری تھا کیونکہ اسلام آلمگیر جدوجہد کے مرحلے میں داخل ہونے والا تھا اور اس مرحلے میں جبکہ اکیلے مسلم عرب کو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 ایک منافقانہ طرز عمل اور ایمان میں ان کے ناراست ہونے کا ایک بین ثبوت قرار دیا گیا اور آئندہ کے لیے پوری صفائی کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ آلائے کلمت اللہ کی جد و جہد اور کفر و اسلام کی کشمکش ہی وہ اصل کسوٹی ہے جس پر مومن کا دعوی ایمان پرکھا جائے گا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 اعظب شیفان برائتم برآ تم مین اللہ <سؤال> وسولی تم من المشر سورائے توبہ مدنی اعلان برات ہے یہ آیات رکو پانچ کے آخر تک چھ ہجری میں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے ان کے پیچھے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو بھیجا تاکہ حاجیوں کے مجمع عام میں انہیں سنائے اور پھر حسب زیل چار باتوں کا اعلان کر دیں ایک جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے دو اس سال کے بعد کوئی مشرق حج کے لیے نہ آئے تین بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے اور چار جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا معاہدہ باقی ہے یعنی جو نقص عہد کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وَََََََََہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان دس ذلحجا کو کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرقین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے سورہ انفال آیت اٹھاون میں گزر چکا ہے کہ جب تمہیں کسی قوم سے خیانت یعنی نقص عہد اور غداری کا اندیشہ ہو تو علل اعلان اس کا معاہدہ اس کی طرف پھینک دو اور اسے خبردار کر دو کہ اب ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے اسی ضابطۂ اخلاق کے مطابق معاہدات کی منسوخی کا یہ اعلان عام ان تمام قبائل کے خلاف کیا گیا جو عہد و پیمان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے تھے اور موقع پاتے ہی پاس عہد کو بالائے طاق رکھ کر دشمنی پر اتر آئے تھے اس اعلان کے بعد مشرقین عرب کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائیں اور اسلامی طاقت سے ٹکرا کر سفا ہستی سے مٹ جائیں یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اور اپنے علاقے کو اس نظم و ضبط کی گرفت میں دے دیں جو ملک کے بیشتر حصے کو پہلے ہی اسلامی حکومت کا تابع کر چکا تھا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 اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے رسولی حجل اکبری ان ام مین المشرقین و رسول فَإِن تُبْتُم فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُم فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے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 حج اصغر کے مقابلے میں ہے اہل عرب عمرے کو چھوٹا حج کہتے تھے اس کے مقابلے میں جو حج ذلحجہ کی مقررہ تاریخوں میں ہوتا ہے حج اکبر کہلاتا ہے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 ان اللہ غفور پس جب حرام مہینے گزر جائیں یہاں حرام مہینوں سے مراد وہ چار مہینے ہیں جن کی مشرقین کو محلت دی گئی تھی چونکہ اس محلت کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے جائز نہ تھا کہ مشرقین پر حملہ آور ہو جاتے اس لیے انہیں حرام مہینے فرمایا گیا ہے مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو انہیں چھوڑ دو اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے یعنی محض کفر و شرک سے توبہ کر لینے پر معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ انہیں نماز قائم کرنی اور زکات دینی ہوگی ورنہ یہ نہیں مانا جائے گا کہ انہوں نے کفر چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا ہے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 مشرخل الله, الله يحب موہلا المت...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 کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے کئی فوئی اوہ کم لبو سیک و پلو بم فک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 اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا اور زیادتی ہمیشہ انہیں کی طرف سے ہوئی ہے فَإن تابوا وَأقاموا الصلاة الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي فدی و نصل المی عالم بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں یعنی نماز اور زکات کے بغیر محض توبہ کر لینے سے وہ تمہارے دینی بھائی نہیں بن جائیں گے البتہ اگر وہ یہ شرط پوری کر دیں تو اس کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ تمہارے لیے ان پر ہاتھ اٹھانا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 اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں او نسو این بیا دانو فی دین کم فقاتل فَقَاتِلُوا أَئِمَّتَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ اور اگر اہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو دور ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آ جائیں یہاں عہد کرنے اور قسمیں کھانے سے مراد مسلمان ہونے کا عہد کرنا اور اسلام کی وفاداری کی قسمیں کھانا ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو جانے کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں تو ان سے جنگ کی جائے اسی حکم کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے مرتدین کے خلاف جنگ کی تھی القسم واجر وسولی بد اوکھم اوشن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 اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو آتینوہمی عذ ہوم اللہ ہو بھی آئی دی کوم مواییں صدور قوم وؤ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 اور ہمیں ایک بڑی خون ریز جنگ سے سابقہ پیش آئے گا اللہ تعالی نے ان آیات میں اطمینان دلایا کہ تمہارا یہ اندیشہ غلط ہے نتیجہ اس کے برعکس ہوگا ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم اللہ الذین جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون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 میں كان نیل مشرقین ائی مور میں سجی شہیدین بالکف الابی قتم میں روحم و فین ہوں خالدوں مشرقین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے درا حال یہ کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہوں ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے مجل من بل تز کت ول یل فاصل کو مل مت اللہ کی مسجدوں کے آباد کار یعنی مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روزے آخر کو مانے اور نماز قائم کریں زکات دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے اجال تم سے پلائ مسجد کمن امن بل کمن امن بالله واليوم ہی وجاهد في سبيل الله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 اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں اس ارشاد سے یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ بیت اللہ کی تولیت اب مشرقین کے پاس نہیں رہ سکتی مشرقین قریش صرف اس بنا پر اس کے مستحق نہیں ہو سکتے کہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے رہے ہیں اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا اللہ جرو جہدی سب والم فسم او مدر جلوم الف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 نئی ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائدار ایش کے سامان ہے خوری دین فی جو نو ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا سلا دینے کو بہت کچھ ہے اُہل دین ا استحب الكفر على اکم ومن يتولهم من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 آب اکوم ابنا وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُ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 لکدر کم فی مین کئی بسر کلن تو نیا کئی کچا لو مہبت وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْتُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدَبِرِينَ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے ابھی غزوہِ ہنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو غزوہِ ہنین شبوال آٹھ ہجری میں ان آیات کے نزول سے صرف بارہ تیرہ مہینے پہلے مکے اور طائف کے درمیان وادیہ ہنین میں پیش آیا تھا اس قصبے میں مسلمانوں کی طرف سے بارہ ہزار فوج تھی اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے لیکن اس کے باوجود قبیلہ ہوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کا منہ پھیر دیا اور لشکر اسلام بری طرح تتر بتر ہو کر پسپا ہوا اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور چند مٹھی بھر جاں باز صحابہ تھے جن کے قدم اپنی جگہ جمے رہے اور انہیں کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج کی ترتیب قائم ہو سکی اور بل آخر فتح مسلمانوں کے ہاتھ رہی ورنہ فتح مکہ سے جو کچھ حاصل ہوا تھا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 سکینت ہوں رسولی والین جز الفری پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنین پر نازل فرمائی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 انکی ان اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مشرقین ناپاک ہیں لہذا اس سال کے بعد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 ینل مو نبی ول بل ہلو ہر مو نلاہر سو رو دین دینل ہ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ جنگ کرو اہلِ کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روزِ آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے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 اور صاحب امر بن کر نہ رہیں بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باغیں اور فرما روائی اور امامت کے اختیارات پیروانے دینے حق کے ہاتھوں میں ہوں اور اہل کتاب ان کے ماتحت تابع اور متی بن کر رہیں اس کے بعد ان میں سے جس کا جی چاہے وہ خود اپنی مرضی سے مسلمان ہو جائے ورنا جزیا دیتا رہے جزیا بدل ہے اس امان اور حفاظت کا جو زمیوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جاتی ہے نیز وہ علامت ہے اس امر کی کہ یہ لوگ تابع امر بننے پر راضی ہیں وقالت پولم یو باہی میں یہودی کہتے ہیں کہ ازیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں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 دون الم صیحب نو یم و مروں میں امر عل لیا بو عل آہد لوں سبح مَا انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے سوال کیا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 اسے حلال مان لیتے ہو انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ضرور ہم کرتے ہیں فرمایا بس یہی ان کو رب بنا لینا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی سنت کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے لیے جائز اور ناجائز کی حدود مقرر کرتے ہیں وہ دراصل خدائی کے مقام پر بزوں میں خود متمکن ہوتے ہیں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 اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سمٹ کر رہنا چاہیے جیسا کہ جزیہ ادا کرنے کی صورت میں ضمیوں کا نظام زندگی رہتا ہے نہ یہ کہ کفار غالب ہوں اور دین حق کے ماننے والے ضمّی بن کر رہیں ائہلین امنو ان کشمل احبری وروب نلو لو نم سی بلو سونا سب ل وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فبشرهم, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان اہلِ کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں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 لی موفی فیلشکتم کا حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں بارہ ہی ہے اور ان میں سے چار مہینے حرام ہیں چار حرام مہینوں سے مراد ہیں ذکا ذلحجہ اور محرم حج کے لیے اور رجب عمرے کے لیے یہی ٹھیک ضابطہ ہے لہذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرقوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے یعنی اگر مشرقین ان مہینوں میں بھی لڑنے سے باز نہ آئیں تو جس طرح وہ متفق ہو کر تم سے لڑتے ہیں تم بھی متفق ہو کر ان سے لڑو سورہ بقرہ آیت 194 اس آیت کی تفسیر کرتی ہے مسی از یو في الكفر يضل به ہلو نو يحلونه عاما ہری عاما ليواطئوا لی ترم اللہ میں الله زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا مل الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ نسی تو کفر میں ایک مزید کا حرکت ہے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 اصل ذلحجا کی نو دس تاریخ کو ادا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال حجت الدا ادا کیا ہے اس سال حج اپنی اصلی تاریخوں میں آیا تھا اور اسی وقت سے نسی کا طریقہ ممنوع کر دیا گیا ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا یا الذین آمنوا ما لکم اذا امن لکھم ادیل کم فروفی سب ل الى الارض علب تم بلحت من خیر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 کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا یہ آیات رکو نو کے آخر تک غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نازل ہوئی ہیں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 يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا ازم إِنَّ اللَّهَ لن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 این اس رات کو جو قتل کے لیے مقرر کی گئی تھی مکے سے نکل کر غار سور میں تین دن تک چھپے رہے اور پھر مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے اس وقت غار میں صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں آپ کے ساتھ تھے اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے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 فرو خاص اُسی قال و جی لو اموال زاری کم خیر الخم اکم تم تالم نکلو خا ہلکے ہو یا بوجھل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 بل خاج ناخم یو لکھون فسم یو لکھون فس ہم اللہ اے نبی اگر فائدہ سہل الحصول کا ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا یعنی یہ دیکھ کر کہ مقابلہ روم جیسی طاقت سے ہے اور زمانہ شدید گرمی کا ہے اور ملک میں قہد برپا ہے اور نئے سال کی فصلیں جن سے آس لگی ہوئی تھیں کٹنے کے قریب ہیں ان کو تبوک کا سفر بہت ہی گرا محسوس ہونے لگا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 تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا بیٹھنا پسند ہی نہ تھا اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ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 لو کب لو کل امور الحو وَظَهَرَ امر اللہ ہت الپو وہ وَظَهَرَ امر اللہ وَهُمْ رو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 حسن تون اب کا مصیبت امر کب لوت ویت وم فرحون تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے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 نئی نو نچر سوبھی کم اِکم اللہ دین بس ماخو ربی سو ان سے کہو <تصفيق>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 اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں اکو او کلئی قبل کم ام کم تم قوم ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بقراہت بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ بل إِلَّا أَن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 نماز کے لیے آتے ہیں تو قسم مساتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں تو انما يريد بها في وهم ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکا نہ کھاؤ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلائے عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ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 یا کوئی کھوہ یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپے ادوم <يَسْخَطُون> اے نبی ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں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 واللہ علیم یہ صدقات تو در اصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں فقیر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسروں کی مدد کا محتاج ہو اور مساکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت مندوں کی بنسبت زیادہ خستہ حال ہوں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو تالیف قلب کے معنی ہیں دل موہنا اس حکم سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں اور مال دے کر ان کے جوشِ عداوت کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہو یا جو لوگ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 یا وقتی دے کر اسلام کا حامی اور مددگار یا متی اور فرما بردار یا کم از کم بے ضرر دشمن بنا لیا جائے نیز یہ گردنوں کے چھڑانے گردنے چھڑانے سے مراد غلاموں کو آزاد کرانا ہے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں راہ خدا کا لفظ عام ہے تمام وہ نیکی کے کام جن میں اللہ کی رضا ہو اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہیں علماء کے ایک گروہ نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس حکم کی روح سے زکوات کا مال ہر قسم کے نیک کاموں میں صرف کیا جا سکتا ہے لیکن بڑی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے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 کھاتے پیتے لوگ ہوں اور اپنی ضروریات کے لیے ان کو مدد کی ضرورت نہ ہو اور مسافر نمازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں مسافر خواہ اپنے گھر میں غنی ہو لیکن حالت سفر میں اگر وہ مدد کا محتاج ہو جائے تو اس کی مدد زکوات کی مد سے کی جائے گی ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور داناؤ بینا ہے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 یح گرونفی کو ن زلا سورت بھمفی قلوب قلستی ففج متح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 نہوبولا تم تس تزی اون اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے غزبۂ تبوک کے زمانے میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنی تصدیق سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے چنانچہ روایات میں ان لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہوئے ہیں مثلا ایک محفل میں چند منافق بیٹھے گپ لڑا رہے تھے ایک نے کہا اجی کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ اربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کل دیکھ لینا یہ سب سورما جو لڑنے تشریف لائے ہیں رسیوں میں بندھے ہوں گے دوسرا بولا مزہ ہو جو اوپر سے سو سو کوڑے لگانے کا حکم ہو جائے ایک اور منافق نے حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کہا آپ <سلامش Carbonika> <سلام> کو دیکھیے آپ روم و شام کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں <سلام> ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی چاچ پوب پی ان ہوں کی نو مجرینی اب اجرات نہ تراشو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 اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فيها ہی حسبهم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 کبلی خو نو اشدمی کھنک اکس امر اوں فست فستم چھلتی فستم چا تم بخلتی کم کمستم چل بخلتیم کلری خب الاک حبی پت مل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 قبل قومی نو ہوں سمود قومی بہی مسبد نل رُسُلُهُم اتم رسو بلبئی نچن علی ملا کنو کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روں کی تاریخ نہیں پہنچی نوح کی قوم آد سمود ابراہیم کی قوم مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں اٹ کر دیا گیا یعنی قوم لود کی بستیاں جنہیں تلپٹ پٹ کر کے رکھ دیا گیا تھا ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے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 مو رو ن بلفی ول کری ول تنہ سو ساح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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ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 إِلَّا أَن کو اسلام لو میں کم السول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 منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا کہ یہ حضرت آسمان کی خبریں تو سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے یہ اشارہ ہے ان سازشوں کی طرف جو منافقوں نے غزوہ تبوک کے زمانے میں کی تھی ایک موقع پر انہوں نے یہ اسکیم بنائی کہ رات کے وقت سفر کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو کسی کھڈ میں پھینک دیں انہوں نے آپس میں یہ بھی طے کر لیا تھا کہ اگر تبوک میں مسلمانوں کو شکست ہو تو فورن مدینے میں عبداللہ بن اوبئی کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا جائے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 کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور سالح بن کر رہیں گے بخیر مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے پلو بیم الا دوں بیما اللہ ما وعدوه وبما كانوا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد اہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ بولتے رہے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا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 مو نل موین مین لا وینجنہ ولوین لو جہم فیس کرو نخیر اللہ منہ ولہ مد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 لهم تستم سب فلن يغفر الله لهم ذلك کفرو كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين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 کرفون بیادفسوبی امو لم فی صبی و کالو وہ کالو ل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 وَإِذَا أُنزلت سُورَةٌ سورت ان منو بل و جہدوں میں رسولی من و در نم مَعَ, مع القی جب کبھی کوئی سورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو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 لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بخلاف اس کے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 وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم بدوی اربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے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 جدون میون فکون على جن سہی و رسولی میں غفوری ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زاد راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جب کہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بظاہر معذور ہوں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 کہ وہ ادائے فرض کے موقع پر بیمار یا نادار تھا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ کل أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ کم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 رضو بئن مع وطبع اللہ فهم لا البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا اس لیے اب وہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے جز گیارہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے یعتذرون علیکم اذا رجعتم علیہم قل لا تعتذرون لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم اللہ ہمل خم اور رسول سم میں توم تو شہدتی فیون کم بیم تمل تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے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 کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو لو فری بو روم جہن مز بین یکس بو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 اللہ رشدو کفر فق اجدم ضل اللہ علیہ رسولی منہکی یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں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 اور منظم طاقت کو اٹھتے دیکھ کر پہلے تو مروب ہوئے پھر اسلام اور کفر کی آویزشوں کے دوران میں ایک مدت تک موقع شناسی اور ابن الوقتی کی روش پر چلتے رہے پھر جب اسلامی حکومت کا اقتدار حجاز اور نجد کے ایک بڑے حصے پر چھا گیا اور مخالف قبائل کا زور اس کے مقابلے میں ٹوٹنے لگا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 من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ فکر سو سَمِيعٌ عَلِيمٌ ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں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 اور جانتا ہے او مین ما مئی مین بلیہ مل امو پورو چین دسل الب تم